ہم نے فائل کے متعلق اسی کی مناسبت سے تذکیر اور, اور تانیس کے حوالے سے کل ہم صرف ایک بات پڑھ چکے تھے کہ جب فیل کا فائل ظاہر ہو منت سے حقیقی ہو فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو اس وقت فیل کا معاونس لانا کیا ہے ضروری ہے اور اگر فائل کیا ہو منت سے حقیقی ہو فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو پھر آپ کو اختیار ہے چاہے آپ مذکر لائیں یا چاہے مونس لائیں ٹھیک ہے آج اسی دوسری صورت جو ہے اس سے متعلقہ ہے کہ وقت قزا لے کا یہاں سے سب شروع ہوگا وہ قدالغیر حقیقی نحوطمس کہتے ہیں جس طرح ہم نے یہ کہا ہے کہ جب فائل مانس حقیقی ہو فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ نہیں فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ ہو پھر آپ کو اختیار ہے آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں فیل کو اور مانس بھی لا سکتے ہیں اسی پر تفریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر منس فل منس حقیقی ہو ہی نہ بلکہ مانس غیر حقیقی ہو تو, تو بھی آپ کو اختیار ہے آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں من کیا ہے مانس بھی لا سکتے ہیں جیسے الشمس سورج یہ کیا ہے مانسمی ہے اور مانس حقیقی تو نہیں ہے کیوں مانے حقیقی کیوں نہیں ہے رول نمبر پانچ اشمس اش مانس حقیقی کیوں نہیں ہے جی جی رول نمبر پانچ اشمس اش الشمس اش ماننے سے حقیقی کیوں نہیں ہے نہیں معلوم ہے یا نہیں جی رول نمبر پانچ آپ بتائیں یا سن لو اشم سو مان سے حقیقی ہے یا نہیں اگر نہیں تو کیوں نہیں کیوں نہیں ہاں کوئی جاندار نہیں کوئی جاندار مزکر نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مزکر نہیں ہے تو اس لیے کیا ہے یہ ماننے سے حقیقی نہیں ہے آئی بات سمجھ رول نمبر پانچ مانے سے حقیقی کی تعریف ہم نے کل یہی پڑھی ہے کہ مانے سے حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لہٰذا مانے سے غیر حقیقی وہ ہوگا کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو ٹھیک ہے یہ تو بالکل ہو ہی نا یا جاندار نہ رول نمبر پانچ آپ کو آواز آ رہی ہے میری اچھا جی ٹھیک ہے تو کہتے ہیں جس طرح مانت سے حقیقی ہو فائل منس فائل ظاہر من سے حقیقی ہو اب فائل ظاہر سے حقیقی ہو فیل فائل, فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو پھر کیا ہے اس کو منس لانا ضروری ہوگا لیکن اگر فاصلہ آ جائے تو آپ کو اختیار ہے فیل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں فیل کو مانس بھی لا سکتے ہیں اسی طرح اگر فائل مانس یا حقیقی ہی نہ ہو سرے سے بلکہ کیا ہو غیر حقیقی ہے تو بھی آپ کو اختیار ہے مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مانسوی لا سکتے ہیں جیسے تلا آش شمس بھی کہہ سکتے ہیں اور تلا آتیش شمس بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں یہ تو دو س... یہ جو دو یا تین صورتیں ہم نے بیان کی ہیں ایک فائل ظاہر منا سے حقیقی جب فاصلہ ہو ایک فائل ظاہر منا کی حقیقی جبکہ فاصلہ نہ ہو دو اور ایک مانسی غیرت یہ جو تین صورتیں ہم نے جو بیان کی ہیں یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب فیل کا فائل کیا ہو ظاہر ہو مسندن ار ٹھیک ہے نا کہ فیل کا فائل کیا ہو ظاہر ہو لیکن اگر فیل کا فائل ظاہر نہ ہو بلکہ فیل کا فائل کیا ہو ہو فائل ضمیر ہو یعنی فائل اس میں ظاہر ہو ہی نہ تو پھر کیا ہوگا جی جی تو ہو ہی ضمیر تو پھر کیا ہوگا تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے مطابق ہی یعنی فیل کا مانس لانا بہرحال حال پھر کیا ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی روتانی کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ فیل کا ہمیشہ سے مونس لانا ضروری ہوگا وجہ کیا ہے کہ جب فائل اس میں ضمیر ہوگا تو وہ ضمیر کیوں کراضی ہوتی ہے کس کی طرف ماں قبل کی طرف تو لہذا مونس کے لیے مونس کا ہونا ضروری ہے اور مذکر کے لیے مذکر کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ایسا ہو کہ فائل کیا ہو اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو تو وہاں پر فعل کا مونس لانا ضروری ہے جیسے اشمس اش پلاحات اب دیکھو پلاحات کی جو زمیر ہے وہ کہاں راضی ہو رہی ہے اشمس اش ٹھیک ہے اور اشمس اش کیا ہے مونسی غیر کی ہے اس کے بعد ایک اور صورت کے جو فعل کی تذکیر و تانیس کے حوالے سے وہ ہے جمع تقسیر کی ٹھیک ہے جمع تقسیر جمع تقسیر تو آپ لوگ جانتے ہیں ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر تو جمع تقسیر بھی وہی جمع مکسر ہی ہے جس میں واید کے سیاح سلامت نہ رہے تو کہتے ہیں کہ اگر فائل ظاہر جمع مکسر ہو فائل ظاہر جمع مکسر ہو تو یہ بھی منث غیر حقیقی کی طرح ہے منص غیر حقیقی کی طرح کا مطلب کیا ہوگا کہ جب فائل ظاہر جب فائل ظاہر اس میں جمع مکسر ہو تو پھر اس کو آپ کیا لا سکتے ہیں مفرد بھی لا سکتے ہیں مذکر بھی لا سکتے ہیں اور منس بھی لا سکتے ہیں مذکر بھی لا سکتے ہیں اور منس بھی لا سکتے ہیں جیسے قامر رضالو اور قامتر رجالو ٹھیک ہے اب ار اس میں ظاہر ہے اور جو مقصر لیکن اس میں ظاہر ٹھیک ہے اب اس کو اس کے لیے فیل کو منس بھی لا سکتے ہیں مذکر بھی لا سکتے ہیں. لیکن اگر فائل جو ہے جامع مقصر اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ فائل جامع مقصر کی ضمیر ہو تو پھر تھوڑی سی تبدیلی ہے وہ یہ کہ آپ یا تو منس بھی لا سکتے ہیں مفرد مونس یا جمع مذکر لا سکتے ہیں جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں اور چونکہ جمع مکسر ہے نا پھر اس لیے جمع مذکر لائیں گے یا واحد مانس لائیں گے یہ ہے آخری صورت آپ کے اعراب کی ٹھیک ہے یعنی فیل کے تذکیر اور تانیس کے حوالے سے آخری صورت کون سی ہے جمع مکسر کی ہے کہ جمع مقصر یا تو ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا اگر جامع مقصر کیا ہو ظاہر ہو تو یعنی اس میں ظاہر ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مونس بھی لا سکتے ہیں لیکن جب جامع مقصد کی ضمیر ہو جی جی پھر سے بتا رہا ہوں جامع مقصر کی دو صورتیں ہیں یا تو جامع مقصر ظاہر ہوگا اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگا اگر اس میں ظاہر ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے مونس بھی لا سکتے ہیں فیل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں جیسے قامت اور قام تر اور قامر جالو ٹھیک ہے ارجال رجولن کی جمع ہے اور جمع مقصر ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کامر رجالو اور قامت الرجالو بھی اور اب یہاں پر رجالو کیا ہے ظاہر ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جب کیا ہو فائل جمع مقصر نہ ہو بلکہ فائل جمع مقصر کی ضمیر ہو تو پھر کیا ہے پھر وہاں پر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ وہاں پر یا تو مفرد منس لائیں گے یا یہ کہ جمع مذکر لائیں گے جیسے ارجال رجالو قامت یا ارجال ار و اب دیکھو ارجال ار مذکر جمع مکسر ہے اب اس کے بعد فیل آ رہا ہے قامت اس کے لیے آپ کے اب قامت کے اندر ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے الرجال کی طرف تو اب فائل کیا ہوا اس میں ضمیر ہوا قامت کا اب وہ فائل کیا ہے جامع مکسر کیا ہے ضمیر جامع مکسر اب جامع مقصر جب ضمیر ہو فائل تو پھر کیا ہوگا مفرت بھی آ سکتا ہے اور جا مذکر بھی تو ارجالقامت ار بھی کہہ سکتے ہیں اور ارجال ار قامو بھی کہہ سکتے ہیں صحیح تو آج کا سبق جو آپ کا ہے وہ یہ کہ جب فیل کا فائل ظاہر ہو مان سے غیر حقیقی ہو غیر حقیقی وہ مانس کے لاتی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے آپ فعل کو مانس بھی لا سکتے ہیں فیل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں جیسے طلاش شمس اور طلاق شمس ہو. پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دو تین صورتیں ہم نے بیان کی ہیں کہ جب فائل ظاہر مانت سے حقیقی ہو فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو یا فائل ظاہر مان سے حقیقی ہو فعل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ ہو یا فائل ظاہر مان سے غیر حقیقی ہو یہ تین صورتیں جو بیان کی ہیں یہ اس صورت میں تھا کہ جب فائل ظاہر ہو لیکن اگر فائل اس میں ضمیر ہو تو ان گزشتہ تین صورتوں میں یعنی جب منت سے حقیقی ہو چاہے فاصلہ ہو یا نہ ہو مونت سے غیر حقیقی ہو چاہے فاصلہ ہو یا نہ ہو لیکن جب اس میں ظاہر نہ ہو فائل بلکہ اس میں ضمیر آ جائے پھر وہاں پر فیل کو مانت ہی لایا جائے گا ٹھیک ہے کیوں اس لیے کہ جب ضمیر راجی ہوتی ہے ماقبل کی طرف تذکر اور ضمیر کا جو مرجع ہوگا اس میں مطابقت بہرحال ضروری ہوگی ٹھیک ہے تو منس سے غیر حقیقی فیل کیا ہوگا مذکر بھی آ سکتے ہیں اور منس بھی آ سکتے ہیں جمع تکسیر جمع تکسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جمع تکسیر اس کی بھی دو صورتیں ہیں یا کیا ہوگا اس میں ظاہر ہوگا جمع تکسیر یا اس میں ضمیر ہوگا اگر جمع تکسیر اس میں ظاہر ہو تو پھر اس کے لیے بھی آپ کو اختیار ہے اس کو مفرد مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مفرد مونس بھی لائے سکتے ہیں جیسے قامر رجالو اور قامت الرجالو لیکن جب جام مکسر فائل جام مکسر کی ضمیر ہو تو پھر وہاں پر واحد مونس بھی لائے جا سکتے ہیں فعل کو اور جام مذکر بھی لائے جا سکتے ہیں جیسے الرجالو قامت اور الرجالو قامو صحیح پھر آپ کتاب میں دیکھیں وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ کیا مطلب؟ یعنی اگر جس طرح بھی آخری جو صورت ذکر کی تھی کہ جب فائل ظاہر مانس حقیقی ہو لیکن فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا مذکر بھی لا سکتے ہیں فیل کو اور مونس بھی لا سکتے تو وقت کزا لے کا یعنی اسی طرح فیل کو مذکر بھی لا سکتے اور مانس بھی لا سکتے کس صورت میں فیل الغ غیر حقیقی مانت سے غیر حقیقی میں نحو طلوعت الشمس وان شئت قلت طلع الشمس طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہو طلوعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں هذا اذا كان الفعل مسند الى المذهر الى المذہر تاکہ جب اس میں ظاہر ہو ٹھیک ہے نا جب فعل کی اسناد کی گئی ہو اس میں ظاہر کی طرف ٹھیک ہے نا یعنی فاعل کیا ہو اس میں ظاہر ہو فاعل اس میں ضمیر نہ ہو ٹھیک ہے نا بین کا نام مست المزمر لیکن اگر اس کی اسناد کی گئی ہو اس میں ضمیر کی طرف اس کو مظہر پڑ دیں آپ اس میں فائل چھوڑ دیں سے محفول پڑے مستن کا نام مستل انیسا آباد ہمیشہ کیا ہوگا تانیس لایا جائے گا فیل کو منس لایا جائے گا جیسے اشم سو تلا جی وجہ محبت تقسیر و جم و تقسیری کل غیر حقیقی جامع مقصر بھی کیا ہے سے غیر حقیقی کی طرح ہے کہ جس طرح سے غیر حقیقی کے اندر کیا ہو سکتا تھا مذکر بھی لا سکتے تھے فیل کو اور مونس بھی لا سکتے تھے تو اس طرح مقصر جب اس میں ظاہر ہو پھر وہاں پر کیا ہوگا فیل کو مذکر بھی لا سکتے اور مانس بھی لا سکتے ہیں تقول وامر رجالو نینچے تک تک کامتر جالو جیسے آپ کہیں کامرجال اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قامت الرجال اب دوسری صورت ورجال ور و کامت ففی ہے ارجال قامو ٹھیک ہے قامت کہ جب جام مکسر فعل جام مکسر کی ضمیر ہو تو پھر فیل واحد منس بھی آ سکتا ہے اور جامع مذکر بھی جیسے الرجال و قامت و یا فیہ ہے و قامو. بس یہاں تک آپ کا سبق عبارت کو پھر سے دیکھ لیں نہ مسندن نہ مت تک سیری کل من غیر الحقیقی تقول و کامر رجالو قامت رجالو ور قامت جی رول نمبر تین اور جامعہ احسن آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آیا جی رول نمبر تین اچھے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں الحمد اللہ عالم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ